السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے چمکتے دمکتے بہت ہی خاص ساتھیوں بھلا خاص کیوں ہیں آپ اس لیے کہ آپ سن رہے ہیں خاص مہینے میں خاص کتاب کی خاص کہانیاں تو پھر آپ خاص ہی ہوئے نا آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور نبی کی کہانی یاد ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سب کی سب ڈوب گئی تھی صرف اس پوری دنیا میں وہ لوگ زندہ رہے تھے جو اس کشتی پر سوار تھے جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی اور جو جودی کے پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے ایک اور قوم کو قوت اور دولت بخشی اس قوم کا نام میعاد تھا اس قوم کے لوگ بڑے طاقتور تھے اور انہیں اپنی طاقت اور قوت پر بڑا گھمن تھا بڑا ناس تھا ان کے ہاں بڑے بڑے باغ تھے یہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے بڑے ٹھاٹ سے رہتے تھے ان کو اپنے ٹھاٹ باٹ پر اتنا گھمنڈ ہو گیا تھا کہ یہ کمزوروں اور غریبوں پر ظلم کرنے لگے تھے دولت کے نشے میں خدا کو بھول گئے تھے سینکڑوں دیویوں دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے اور ان کے مالداروں اور بڑے لوگوں نے بڑا اودھا مچا رکھا تھا بڑے اونچے اونچے محل بناتے اور ان میں اس طرح رہتے جیسے ان کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے عاد کے قوم میں جب بگاڑ بہت بڑھ گیا اور انہوں نے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو بالکل بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ایک پیغمبر کو پیدا کیا ان کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا انہوں نے بھی وہی باتیں کی جو تمام امبی اپنے اقوام سے کیا کرتے تھے انہوں نے ان قوم سے کہا پوجا کے لائق تو بس اللہ ہی ہے کوئی دیوی دیوتا اس قابل نہیں کہ اس کی پوجا کی جائے اور انسان صرف ایک اللہ کا غلام ہے اسی کا حکم ماننا چاہیے کسی اور کا حکم ایسا نہیں جسے مان کر انسان اپنی زندگی سدھار سکے اور اچھی گزار سکے تمہیں یہ حق نہیں کہ تم کمزوروں کے آقا بنو ان پر ظلم کرو قوم کے سرداروں نے سن کر کہا اے ہود تم تو بے وقوف ہو گئے تم جو کچھ کہہ رہے ہو سب جھوٹ ہے تم نے یہ سب باتیں اپنے دل سے گھڑ لی ہیں حضرت ہود علیہ السلام نے کہا نہیں بھائیو ایسا نہیں ہے میں اللہ کا بھیجا ہوا اور اس کا رسول ہوں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اس دنیا اس کائنات کو پیدا کرنے والے مالک کی طرف سے کہہ رہا ہوں اور تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں میں تم کو اس کی طرف بلا رہا ہوں جس نے ساری کائنات بنائی سب کو پالتا ہے دیکھو اسی نے حضرت ن علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں اس زمین کا مالک بنایا نوح کی قوم کا حال تو تم جانتے ہی ہو ان لوگوں نے بھی ان باتوں کو جھٹلایا تھا نیکی کو چھوڑ کر بدی کو اختیار کیا تھا خدا کو بھول گئے تھے دیکھو ان کا کیا حال ہوا کس طرح ڈبو دیے گئے اب اسی مالک نے تمہیں یہ طاقت اور قوت دی ہے مال و دولت دیا ہے اس سے منہ مو موڑو گے تو تم بھی نہیں بچو گے آج کی قوم کے سرداروں نے سب کچھ سنا سن کر بولے اچھا تو ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کو کیسے چھوڑ دیں ہمارے بڑے بوڑھوں سے جو باتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں انہیں ہم غلط کیسے کہہ دیں ہمارے بزرگ کچھ بے وقوف تھے کیا جو انہوں نے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی تھی ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے حضرت خد علیہ السلام نے کہا بھائیو بزرگوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا ٹھیک نہیں ہے تمہارے مالک نے تمہیں بھی تو عقل دی ہے کام لو سوچو کیا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے میں تم سے کچھ مانگتا تو نہیں ہوں میں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہا کسی لالچ میں یہ سب باتیں نہیں کر رہا دیکھو اگر تم لوگوں نے میری کان پر بات نہیں کان نہیں دھرا تو یوں ہی ان کے تمہارے ساتھ کیا جائے گا جیسے نوح کی قوم کے ساتھ کیا گیا تھا قوم کے لوگ دولت کے نشے میں مست تھے ان کو اپنے عیش و آرام میں یہ ساری باتیں بالکل انوکھی سی معلوم ہوتی تھیں انہوں نے ہنس کر ٹال دیا کہنے لگے خود معلوم ہوتا ہے ہمارے کسی دیوتا کی پھٹکار پڑ گئی ہے تمہارا دماغ چل گیا جبھی ایسی باتیں کر رہے ہو اچھا تو تم عذاب کی دھمکیاں بہت دیا کرتے ہو پھر تم اس عذاب کو بلا ہی لو ہم تو تمہاری بات مانیں گے نہیں ہم نے ایسی بہت باتیں سنی ہیں حضرت اللہ علیہ السلام نے ان سرداروں کی باتوں سے کوئی اثر نہیں لیا وہ انہیں برابر سمجھاتے رہے بہت تھوڑے سے آدمیوں نے ان کی بات مان لی باقی ساری قوم اپنے حال میں مست رہی جب سمجھانے کی حد ہو گئی اور یہ طے ہو گیا کہ اب اس قوم میں کوئی ایک ایسا آدمی بھی باقی نہیں جو اللہ کے نبی کی بات مان لے گا تو اللہ نے اس قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا ایک دن ایک طرف سے بڑا سا بادل اٹھا سب لوگ دیکھ کر خوش ہو گئے بولے ہاں آج بادل اٹھا ہے خوب می برسے گا بارش کی بڑی ضرورت ہے مزہ آئے گا بارش ہوگی لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ جس بادل کو دیکھ کر وہ خوشی منا رہے تھے وہ تو وہی عذاب تھا جس کے لیے وہ بڑی جلدی مچائے کرتے تھے وہ بادل نہیں تھا ایک آندھی اٹھ رہی تھی ایسی آندھی جیسی اس سے پہلے کبھی نہ آئی تھی یہ آندھی کیا تھی اللہ کا عذاب تھا جو اس قوم کو برباد کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا آندھی سات رات اور آٹھ دن تک برابر چلتی رہی بڑے زور کی آندھی بہت ہی زور کی اس آندھی نے ہر چیز کو اکھاڑ کر پھینک دیا اونچے اونچے مکان بڑے بڑے پیڑ سب کے سب جڑ سے اکھڑ کر جا پڑے ساری بستی میں کوئی بھی زندہ باقی نہ بچا بس حضرت ہدا علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مسلمان بچا لیے گئے باقی سب کے سب اپنے مکانوں میں اس طرح مرے کے مرے پڑے رہ گئے جیسے کبھی وہاں کوئی بستہ ہی نہ تھا قوم ہاتھ کی بستیوں کے کھنڈروں کے نشان ابھی بھی موجود ہیں یہ قوم ملک عرب کے جنوب میں بستی تھی اور جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا عرب کے لوگ ان کھنڈروں کے پاس سے گزرتے تھے اور جانتے تھے کہ کسی زمانے میں یہاں ایک قوم رہتی تھی جو بہت طاقتور تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل کرے اور ہمیشہ ہمیں اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگ تو ہیں ہی بہت خاص کل آئیں گے ان شاء ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ